میرے محترام سورج یوسف کا کے ساتھ سورہ کے آخر میں فرمایا تھا اللہ غیب والی اللہ غیب ابھی پڑھ رہے ہو کہ غیب دان فقط کون ہے اللہ یہ ایک دعوی تھا اس کے اوپر دلیل دی گئی کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام غیب دان تھے یوسف علیہ السلام کنویں میں قریب ہے تو غائب جانتے تھے اگر غائب جانتے تو اپنے بچے کو نکھار دیتے وہ دعویٰ تھا اور اس دعویٰ کی کیا ہے؟, دلیل ہے سورہ یوسف کے اندار. دیکھو جو دعویٰ تھا اب یوسف میں اس دعوے پر دلیل قائم کی گئی نمبر دو سورج میں دعویٰ تو ہوئی پر دلائل کون سے قائم تھے اب سورہ یوسف یوسبی دلیل لکڑی تفصیل خلاصہ سورہ یوسف سداخت قرآن اس طرح یوسف جو کہ آواز پر مشتمل ہے اور اس کے میں خاطر کے لیے مستقبل ہی کہا ہے. وہی ہے تکلیف پہنچائی تھی پھر بادشاہ بنے آپ کو بھائی تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ ہی کا بنیں گے بادشاہ آخر میں اس بات رسالت شکوان دین تکلیف دنیا میں میرے محترام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 اللہ عالم و, و بے مراد ہی بزال کا تل کا یا تو کتاب تمہین مرغیب کتاب کی صفت کیا آئے گی جی؟ مبین ہے جس صفت مبین ہو تو دلائل اکلیہ ہوتے ہیں نا نقلیہ نکلیا جاگ رہے ہو نیند رہے کریں گا رن دے جن جی. کو چونجا نیند مرے گا <laughs> یہ ایسے ہیں کتاب واضح کی کہ مبین جو ہے یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے لازم پڑھو تو اس کا منع واضح متادی پڑھو تو اس کا منع واضح کرنے والی کیا, کیا؟ انا قرآن بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو اس حال کے اندر کہ یہ کتاب قرآن عربی ہے عربی کے نیچے لکھو لسان منزہ جو قرآن پا اترا ہے اس کی زبان پشتو ہے یا سندھی ہے عربی ہے السان لال تم تاکہ تاکہ تم سمجھو یہ حکمت عربی عربی زبان میں اس لیے قرآن کے جو پہلے پہلے مخاطب تھے وہ کون تھے یہ جی؟ عربی تھے نا تو عربی کے سامنے اگر یہ کہا جاتا ہاں دا داغراڑا دل تراشا دل تراشا ہاں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 لیکن عربی جو قرآن و حدیث والی عربی ہو یہ منجا والی عربی نہ ہو آ, تو میں نے پوچھا کہ آم کو کیا کہتے ہیں یہ جی منجا وہ میں نے کہا منجا تو انگریزی ہے میں کو اس کا منجا بنا دیا تو آج کل جو عربی سکھائی رہی ہے نہیں بند کروڑ کے ایک غلط سکھائی رہی ہے سیکھ لیا تو عربی قرآن والی سکھو حدیث والی اس میں مہارت حاصل کرو تاکہ تم سمجھو نہ ہنو نہ کسوئی کا تمہید قصہ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 اور اگر کساس کو مستر بمانے مقول بناؤ مخصوص تو اس کا مانا بیان نہ ہوگا قصہ ہوگا کیا قصہ بیان ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے کیا؟ اب دو معنی سمجھیے ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر بہترین بیان اب یہ مقول مطلق ہوگا دوسرا معنی ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر بہترین قصہ یعنی آستر المخصوص پھر مقول مترق نہیں ہوگا مغول بہی ہوگا بھائی حضرت کا یہ قصہ کیوں آستر الکسا ہے حضرت, عزیز حضرت عزیز قصہ روح المانی نے تو ایک حوالہ یہ دیا ہے کہ یہ مشتمل ہے کس کے اوپر ہاتھ دو مسود پہ ہاتھ دو محسود پہ کون ہاستے ہے جی برادران محسود کون تھے جہاز بھی آ گیا پھر آگے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام بکے تو مالک مملوک اچھا پھر زلیخا نے جب عشق کا مظاہرہ کیا تو پھر عاشق کو معشوق آ گیا پھر جب گواہی دی لڑکے نے یوسف کی پاک دامنی پہ تو شاہد و مشہود آگے آگے بھی بڑھتے ہیں میں بہت ساری کہتا ہوں تو یہ قصہ شامل ہے کس پہ حاصل سے دو معصوب پہ مالک و ممروف پہ عاشق و معصوب پہ شاہد و مشہود پہ آگے بھی ہے کہ اوپر مشتمل ہے خوشحالی پہ بھی مشتمل ہے قید پہ بھی مشتمل ہے ریائی پہ بھی مشتمل ہے عصر پہ بھی مشتمل ہے یسر پہ بھی مشتمل ہے اس لیے آسن کثر ہے لیکن میرا اپنا ذوق اور ہے یہ آسن القط اس لیے ہے کہ اس قصے کو حضرت کے قصے سے ملاسمت ہے کس کے قصے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے ملاسمت ہے اور حضور کو تسلی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے میرے محبوب جس طرح یوسف علیہ السلام کے برادران نے ان سے حسد کیا تھا بد کے والے آپ سے کیا کر رہے ہیں وہ بھی بھائی تھے یہ بھی تیرے کیا ہیں بھائی پھر تین دن وہ کنویں میں رہے آپ کو تین دن کنویں میں رہنا پڑے گا کون سا کنواں پھر یوسف علیہ السلام مصر گئے آپ کو بھی ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑے گا پھر تو چرچے کے بعد تکلیفوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہی ملی یا نہیں آپ کو بادشاہی ملے گی یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے سر نگو کھڑے ہوئے ہیں نادن و پریشان ہیں آپ مکے کو فتح کریں گے یہی قریشی آپ کے سامنے سر نگو تو کا آست کیوں ہے کہ حضرت کے قصے کے ساتھ حصہ ملتا ہے اور حضرت کو پیشین کوئی دی تو ما ہے نہ علیہ بس سب اس کے کہ وہی کی ہم نے طرف تیرے اس قرآن کی آپ سچے رسول ہیں ان مقبا میرا نسکلا حضور کا امی ہونا بیان کیا گیا کہ آپ کو اس واقعے کا پہلے پتا نہیں تھا تو علم غائب کی نفی ہو رہی ہے نہیں اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں سے حضور جب بے خبر تھے تو وہاں حاضر ناظر تھے ناظر کی نفیوس میرے عزیز میں نے بھی بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ پندرہ آغاز میں مشتمل ہے کتنے پہ لکھو پہلا حال یہ موٹا کر کے کنارے پہ لکھو پہلا حال کنارے پہ لکھو موٹا کر کے درمیان میں لکھو آغاز قصہ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 کہ گیارہ ستارے کون ہیں جی اس کے بھائی ہیں اور شمس کمر سے مراد کون ہے ماں باپ حضرات کہتے ہیں شمس سے مراد ماں کیونکہ شمس سمائی آئی نہیں شمسا تن اور کمر سے مراد کیا, کیا؟ برف سے لیتے ہیں کہ سورج میں عظمت ہے نا شان چوکا سیکھا ہوا باپ مراد ہوا چاند میں چاندنی ہے وہ کیا ہوئی ماں بار حضرت سمجھ گئے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 بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا وہ سمجھدار ہے خواب کی تعبیر اس کا سمجھ لیں گے حسد کریں گے تیرے ساتھ کہیں ایسے نا وہ قتل کر دیں کال یا بنیا حسن تدبیر یاقو پہلے تدبیر ہے بعد میں تعبیر ہے حسن تدبیر یا اے یا بنیا ہے نا بنیہ کی تصویر برائے تحبیب ہے یہ تصویر کس کے لیے ہے وہ پیار محبت کے لیے میں کہوں رجل کی تصویر رجائل یہ تحقیر کے لیے ہے کیا رجائل بیکار مرد لیکن یہ تحقیر کے لیے نہیں یہ تصویر کس کے لیے ہے تحبیب کے لیے محبت پیار کے لیے ہے ہاں جیسے بچے کو کہتے ہو بچو کیا کہتے ہو آ, ہماری زبان میں محبوب کو کہتے مکھن کیا مکھن کھاتے ہو نا پھر اس کی تصویر ہے تو کہتے ہیں، میرے مکھنا کیا آ, میرا مکھنا ہاں وہ تصویر ہو جاتی ہے کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے نہ بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے اوپر بھائیوں پہ خواب نہیں بیان کرنا کا قاعدہ تدبیریں کریں گے واسطے تیرے خاص تدبیریں کیوں اس لیے کہ شیطان واسطے انسان کے دشمن صریح ہے چاہے تیرے بھائی نبی کے بیٹے ہیں لگن شیطان ان کو ورا دے گا یہ نہ ہو کہ تیرے قتل کی تدبیر کر دیں میرے محترام بات آئی خواب کی کہ نہ بیان کر تو خواب اپنا تو خواب کتنی قسم ہے تین قسم ہے ایک خواب ہے حدیث نفس حدیث نافس کو کہتے ہیں کہ دن کو میں پڑھا رہا ہوں نا تمہیں پڑھا رہا ہوں نا تو رات کو بھی میں پڑھاتا رہوں یہ خواب ہے یہ کیا ہے حدیث ہے کہ رات کو میں تفسیر کا مطالعہ بھی کرتا ہوں خواب کے اندر <laughs> یہ کیا ہوتی ہے حدیث نافس انسان جو دن کو کام کرے رات کو وہی یہ لوہار دن کو ٹوک ٹوک کرتا ہے نا رات کو خواب دیکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ سوئے گا خوشی منائیں گے لے کے یہ ببو تھکا ماندا چکنا چور ساری رات کیا سوتا رہا آخر بیوی نے تنگ ہو کے چونڈی ماری اب چوری لگے تو کہتا ہے استاد جی گاڑی چلاؤ استاد جی گاڑی چلاؤ وہ <تصفح> کنیکٹر تھا نا کہتا ہے گاڑی چلاؤ او لال بجا دے چکر گاڑی چلاؤ گاڑی ابھی گاڑی تو یہ ہوتی ہے جی حدیث <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> دوسرا خواب ہوتا ہے تصویر شیطانی دوسرا خواب کیا ہوتا ہے جی تصویر کہ شیطان ڈراتا ہے جات سیاتی ڈراتی نہیں تمہیں ڈرونا خواب ہو نا وہ تصویر شیتان ہوتا ہے ڈرونا خواب تمہارے تم آ جائے نا تو ایسے کیا کرو اٹھنے کے بعد بائیں طرف تھوک دیا کرو تھوک تھوک باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو لا حول لاہ بل عظیم پڑھ کے کروٹ تبدیل کر لیا کرو یہ خواب کون سا ہوتا ہے جی تصویر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 سونے کے ذرات گر رہے ہیں کیا گر رہے ہیں؟ اور میں نے دامن پھیلایا ہوا ہے میرا دامن پور رہا ہے ذرات سے تو گرماتے چند دن کے بعد تفسیر شروع ہو گئی تو یہ خواب کیا ہوتا ہے الہام ربانی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ خواب تکن سمجھ جائے گی آگے جی وہ کا یج تبھی گرم کا تسلی یوسف بھی ہے اور تعبیر ہے پہلے کیا تھی جی پہلے کیا تدبیر اب کیا ہے ہاں تدبیر کے بعد تعبیر تعبیر یہی تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ تعالی تیری شان بڑھائیں گے کیا کریں گے تیری شان بڑھائیں گے یہ کابیر ہے کزا نے اور اسی طرح جیسا تجھ کو سچا خواب دکھایا خوشخبری والا خواب دکھایا اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو رب تیرا واسطے نبوت کے نعمت نمبر ایک لکھو اسی طرح جیسے اچھا خواب دکھایا برگزیدہ کرے گا تجھ کو رب تیرا کس کے لیے نبوت کے لیے نعمت نمبر تعویل لہادیش نعمت نمبر کتنی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 یعنی جو ہی بات تیرے سامنے آئے گی نا اس کے نتیجے کو فوراً پرکھ لے گا پہنچ جائے گا یہ مانا زیادہ اچھا ہے کیونکہ بادشاہ بننے تھے نا تو بادشاہ کے لیے فراست ضروری ہے نہیں چاہے بھی فراست ہو وہ تین مونی ماتا ہو یہ نعمت نمبر کتنی جی کتنی ہے تین اور کابیل کرے گا نی ماتا کو تیرے اوپر کامیل کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ کیا دیں گے سلطنت بھی دیں گے تو تین نعمتیں آ گئیں تیرے اوپر بھی کامل کرے گا اور اوپر خاندان یا بھی جیسا کہ کامل کیا ہے نعمتوں کو اللہ آب ابائے تیرے باپ دادا کے اوپر تجھ سے پھیل ہے وہ کون ان تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسار اسار کیا تھے جی دادا اور ابراہیم کا ہوئے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 WWW se